مناری مرتین اوسلاسن بے دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے آگ کا عذاب ہے من آگ کا عذاب ہے لکاب بے دھلی اڑیوں کے لیے مرتین اوسلاثن سرکار نے دو یا تین بار ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جناب تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ وضو میں پیروں کا دھونا فرض ہے بھائی اور وہ جو موزے پر مسئلہ کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ صورت حال ہے اور اس کی تفصیل اس کے موقع پر موزے پر لیکن اگر موزہ نہ پہنا ہوا ہو تو پھر مسا کرنے کی ہرگز ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے پیروں کو دھونا فرض ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اگر پیروں پر مسا کر لینا کافی ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب کی وعید نہ سناتے ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ جناب جناب جناب صرف روح کو عذاب نہیں ہوگا جسم کو بھی عذاب ہو سکتا ہے مطلب جسم کو بھی عذاب ہوگا جن کو عذاب ہونا ہوگا اللہ میں محفوظ رکھے ٹھیک ہے اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ جب کوئی عالم کسی شخص کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو بلند آواز سے منع کرے اور سختی بھی کرے ٹھیک ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس طرح سمجھانے سے کوئی سمجھ جائے گا اور کسی قسم کا فتنا بھی نہیں ہوگا تو ضرور ہمیں زور سے اور بلند آواز سے اور سختی سے سمجھانا چاہیے ٹھیک ہے اور تیسری چوتھی بات ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر کوئی بہت اہم بات ہے تو اس کا بار بار ذکر ہونا چاہیے ایک دو تین بار تک اسے سمجھانا چاہیے اچھا جی اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وزاد کر دوں عبد بن عامر کی ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ شریف آ رہے تھے ہم جب راستے میں پانی کے پاس سے گزرے تو بعض مسلمانوں نے عصر کی نماز کے لیے کی ٹائم جانے والا تھا انہوں نے جلدی جلدی جلدی جلدی وزو کیا پاس پہنچے تو ان کی اڑیاں خشک تھیں ایڑیاں دھلی نہیں تھیں صحیح طرح ٹھیک ہے کو پانی نہیں لگا تھا تو تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ بے دھلی اے کے لیے آگ کا عذام ہو وزو مکمل کیا کرو تو مسلم شریف کی روایت ہے یہ ٹھیک ہے جناب تو اسی روایت کو مختلف انداز میں مختلف صاحبہ نے بیان کیا اس کو امید آپ کی میں آ گیا ہوگا تو ہم ان شاء اللہ موزوں پر مسئلہ متعلق گفتگو آگے کریں گے اور موزہ اگر نہیں پہنا ہوا ہو تو ایک مطلب بالکل بغیر موزے کے پیر پر جو ہے وہ مسا کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ اگلا باپ باب قول محدود یا حد دسنا او اخبارانہ او امبانہ امبانا محدث کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ حد ہمیں حدیث بیان کی ہمارے جو ہے وہ شیخ نے یا کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اخبارانہ ہمیں خبر دی ہمارے شیخ نے آؤ اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہمیں خبر دی یہ بھی امبانہ خبر ہی کے معنی میں ہے ٹھیک ہے الفاظ بدلے جاتے ہیں تو یہ ایکچولی وہ جو ہمارے محدسین ہے جو علماء ہے جو بخاری شریف کا باقاعدہ درس درس نظامی میں لیتے ہیں یا ویسے ہی علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی نے, نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور اس میں انہوں نے بہت سارے الفاظ بتائے کہ وہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک حدیث بیان کرنے والا ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ آپ سے متعلق گفتگو نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ آپ کے لیے اتنی زیادہ دلچسپی کا باعث نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو امام مخ... میں کچھ گفتگو مزید ہے وہ اس کا ترجمہ کر کے آپ کو مختصر مختصر سمجھاتے ہوئے ہوں امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقار العمع دی حمیدی نے یہ کہا کہ کان آئندہ ابن کہ وہ ابن اوینا کے پاس تھے حد دسنا و ہے کہ حمیدی یہ بتاتے ہیں کہ دسنا اخبارانہ انبانا اور میں نے ایک سے سنا ہے ان سب کا اصطلاحی معنی ہے ٹھیک ہے وقال مسعود ابن مسعود فرماتے ہیں حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق و ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی اور سرکار صادق بھی ہیں مسلوک بھی ہے مطلب سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی کی سچائی کا آپ کا اعلان بھی کیا گیا ہے سب نے آپ کی سچائی کو تسلیم بھی کیا ہے اقولہ شقیق عنابد اللہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مختلف روایتوں میں رابی حضرات مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان مختلف الفاظ کو استعمال کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان وجوہات اور ان الفاظ سے متعلق انہوں نے بہت مختصر سی سیاح گفتگو تو میں کلی متن وقالا حضیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ تعلقات آپ نے بازی اس لیے سنائی صرف الفاظ بتائیں کہ صحابی کس کس طرح سے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی حدثنا کہتے ہیں کبھی سمیتو کہتے ہیں صحابی ٹھیک ہے نا اور اسی طرح ہم بخاری آگے فرماتے ہیں وکولہ ابوالعلی علب عباس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوروی وقلٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی الربی الج اللہ وقع بحرہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی الربم یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب روایت سنائے یعنی اللہ تبارہ کا تعالیٰ کی کوئی حدیث سے خود سنائے تو کبھی یہ ارشاد فراتے ہیں یعنی صحابہ اس طرح کے لفظ کبھی لاتے ہیں کہ یروی الربی اپنے رب کی بات بتاتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یروی ان ہیں انربی کہ فلاحِ صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بات بتاتے ہیں اور کبھی آ, صحابی الفاظ استعمال کرتے ہیں یروی یا انربی گم یہ تمہارے رب کی بات بتاتے ہیں تو یہ مختلف الفاظ مختلف آ, انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیان فرماتے رہتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے تو یہ جو اہل ح... مطلب جو حدیث سے شگف رکھنے والے علماء ہیں ان کے لیے بڑی کام کی چیزیں ہیں اور اس پر علامہ عینی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے یا بڑی اچھی اچھی اور بڑی لمبی چوڑی آواز فرمائی ہیں حدیبہ حد اسماعیل ابن جعفر انا ابن بینار، انا ابن عمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ہے توجہ رکھیے گا شجری شجا آپ فرماتے کہ بے شک مینت شجری درختوں میں سے شجرتن ایک درخت ایسا ہے لا و رخوہ جس کے پتے نہیں گرتے و انحم مسلسلم مسلم اور وہ مسلمان کی طرح مطلب ایک درخت دنیا میں ایسا ہے کہ جو جس کے پتے گرتے نہیں ہیں جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح سبحان اللہ اس کی مثال یہ کون ہے فرق پیارے پیارے اللہ جی جناب فرحد بھی سنی سر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابیوں سے پوچھتے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال صاحب کرام کو عطا فرمایا ایک سوال پوچھا سارے صحابیوں سے اور کون بتائے گا کون سا درخت ہے وہ جو مسلمان کی طرح ہے تو فوقان ناسفی شدری البوادی تو لوگوں کا ذہن جنگل میں درختوں کی طرف چلے گیا نا وہ جنگل میں سوچنے لگے کوئی کہنے لگا کون سا ہے مطلب سب سوچ رہے ہیں مختلف سوچیں آ رہی ہیں ذہنوں میں نا تو کال عبداللہ حضرت عبد عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اوقافی نفسی اللہ نخلا یہ میرا گوان یہ قائم ہوا کہ یہ درخت جو ہے یہ نخلا ہے یہ کھجور کا درخت ہے فسٹ لیکن مجھے تھوڑی سی چھر مارہ تھی میں کیسے بتاؤں یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے سرکار نے سوال پوچھا ہے مطلب استاد سے ڈر بھی لگتا ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں نا جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا حالانکہ مطلب بلا تجویز تو ہم سی کر رہا ہوں آپ کو کہ سرکار کی تو خیر کیا بات ہے سبحان اللہ اور صحابیوں کی بھی کیا بات ہے ہم تو غلام ہے ان کے تو ایک ہوتا ہے مطلب استاد سوال کرے تو جواب دینے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جواب معلوم بھی ہو نا تو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے تو کہنے لگے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تو میں قول پھر صاحبہ نے گزارش کی کہ حد اسلام آئی یار یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ ہی بتا دیں وہ کون سا تو کال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ نخلا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو وہاں کیا بات ہے تو جناب सबसे पहले तो हम ये समझेंगे उन्हें हया क्यों आई उन्हें घबराहट क्यों हुई तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि उस से उसकी आती है और दूसरा कि वो उस वक्त दस साल के थे बहुत नन्हे थे बहुत छोटी उम्र के थे ठीक है नरे क्या भाषण दे रहे हो भाई ارے آپ کتنے بےغیرت ہو بھائی آپ کتنے بے شرم ہو بھائی آپ کتنے لانتی ہو بھائی آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی بھائی یہاں در سے بخاری ہو رہا ہے اور آپ جمپ کر کے بکواس کر رہے ہو بھائی سب تو لائیے مائک پہ السلام علیکم جی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے آپ کے خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ام عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں تھوڑی سی ہیا آپ نے جواب نہیں دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بعد میں بتایا کہ ابا جان میرے علم میں تھا اور میں پہنچ گیا تھا کہ وہ درخت کھجور ہی کا درخت ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی سبحان اللہ یعنی میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہوتا اگر تم بتا دیتے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ تمہاری طرف یقیناً ہو جاتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں دعا مل جاتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم تم پر ہو جاتا ماشاء اللہ تو اگر تم بتاتے تو کیا بات تھی ٹھیک ہے جناب اچھا دوسرا یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے حضرت امیر معدور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلیاں پوجھنے سے منع فرمایا تو اب یہاں تو خود آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے گویا پہری پوچھی اور بتایا پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جو مومن کی طرح ہے مومن کے مثل ہے تو جناب بات یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں میں بہت فرق ہے اور پہلیاں پوچھنا وغیرہ وغیرہ اس سورت میں ممنوع ہے اس سورت میں منع ہے کہ جب اس سے مقصود کسی کی لا علمی ظاہر کرنا ہو کسی کی جہالت کو ظاہر کرنا مقصود ہو کسی کی مطلب شان میں کمی مقصود ہو ٹھیک ہے نا اور کسی کو لاجواب کرنا مقصود ہو یا اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا مقصود ہو کیسے کچھ نہیں آتا معاذ اللہ لیکن جب استاد اپنے شاگردوں سے کسی کی ذہانت اور ذکاوت کو ظاہر کرنا چاہے یا ان کو ذہنی مشق کرانا چاہے تو پھر ضرور یہ سوال اس کے لیے بہتر بھی ہے مناسب بھی ہے کرنا بھی چاہیے اور کیا بھی گیا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ گویا پہلی پوچھی ہے وہ ایسی ہی تھی اس سے صحابہ کرام رضی اللہ ذہنی مشق بھی تھی اور جناب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ذہنی ذکاوت اور آپ کی ذہانت کا اظہار بھی ماشاءاللہ اللہ الحمدللہ, ہوا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اب سوال یہ ہے کہ مومن کو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت تشبی دی ہے تو کیوں دی ہے کیا وجوہات ہیں ایسی کیا, کیا مواصلتیں جو کے درخت میں اور ایک مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو جناب کھجور کے درخت میں بہت خیر ہے اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے مسلمان میں بھی بہت خیر ہے مسلمان بھی سایہ دار ہوتا ہے کا پھل میٹھا ہوتا ہے مسلمان بھی میٹھا ہوتا ہے اس کا پھل بارہ مہینے دستیاب ہوتا ہے مسلمان کی مٹھاس بھی بارہ مہینے دستیاب ہوتی ہے یہ پھل تازہ ہو تب بھی کھانے لائق ہے سوکھ جائے تو بھی کھانے لائق ہے کچا ہو تو بھی کھانے لائق ہے کجی سے لے کر چھوارے تک کی ساری پوزیشنیں ساری کنڈیشنیں کھانے لائق ہیں مطلب کام کی ہیں کوئی بھی پوزیشن کوئی بھی صورت بیکار نہیں ہے مسلمان کی ہے مسلمان جیسا بھی ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ دوسروں کے لیے فائدے مند ہے مطلب وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہی چاہے گا ٹھیک ہے اس کے تنے سے شہتیر کا کام لیا جاتا ہے اس کے پتوں سے چٹائیاں رسیاں برتن پنکھے بنائے جاتے ہیں جھاڑو بنائی جاتی ہے جی بالکل صحیح بتایا آپ نے حتیٰ کہ اس کی گٹھلیاں میں بڑے کام آتی ہیں گٹھلوں سے تجزی بناتے ہیں آپ چیاں پڑی جاتی ہیں ہمارے یہاں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں نا ایسی مومن میں بھی بہت ساری خیر ہے نماز روزہ زکوات حج مومن کو بڑے بڑے ثواب ملتے ہیں اپنے اہل و حال کے لیے وہ جو رسک طلب کرتا ہے جو کسب کرتا ہے اس میں بھی اس کو سوال ملتا ہے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ جو نیک سلوک کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ جو نیک سلوک کرتا ہے اس میں بھی سوا ملتا ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے جو کام بھی کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے نیکی ملتی ہے اس کو ماشاء اللہ جو ذمہ داریاں ہم اس میں بات کر چکے ہیں جو جو ذمے داریاں جو جو ذمہ داریاں اس کو ملی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے عبادت ہو یا وہ اس نے سلوک ہو یا وہ اپنے لوگوں سے اقروا سے اس ان فرائض اور واجبات اور حقوق کی ادائیگی پر بھی اسے ثواب ملتا ہے تو جس طرح کھجور کی درخت کی کوئی شے بیکار نہیں ہے اس طرح مسلمان کا کوئی عمل بیکار نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا اسی طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں جڑیں زمین میں ہوتی ہیں کھجور کے درخت ٹھیک ہے اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں اسی طرح مومن کے ایمان کی جڑیں اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کے نیک امال کی شاخیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں ٹھیک ہے نا مسلمان کی آجزی اور انکساری اسے زمین کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس کے نیک امال اس کے درجات کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر جناب کیا بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے اور جب آپ کے لیے ممبر بنا کر مسجد میں رکھا گیا آپ جانتے ہیں نے ہنانا کی بات کر رہا ہوں تو اس نے ہنانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی فراق میں اس طرح دھاڑے مار مار کر روا تھا جیسے ایک بچہ روتا ہے ٹھیک ہے تو یہی پوزیشن یہی کھجور کے تنے کو یا کھجور کے درخت کو سرکار سے ہے ایسی محبت مومن کے دل میں بھی ہوتی ہے سرکار سے اور مومن بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دھاڑے مار مار کر روتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا سارا مال اولاد بچے جان مطلب ایون یہ کہ اس کی خود کی جان بھی چلی جائے اور بس بدلے میں اس کو سرکار کی ایک بار زیادہ پلائے آپ نے دیکھا ہوگا جب قافل مدینہ شریف سے الوداع ہو رہے ہوتے تو کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کر ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ گفتگو تھی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کرنی تھی کہ ہم آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمٰم ولاحتِ وسلام علیکم رسول اللہ علیہ وَََََ حبیب اللہ ماشاء اللہ اچھی تعداد ہے اسلام بھائیوں کی میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور کرم فرمایا کریں روزانہ کا و بروز ہفتہ کے علاوہ ہم لگ پاکستانی بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک جو ہے وہ درس بخاری اور سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں آپ اسلام بھائی شامل ہوں گفتگو میں تشریف لائیں آپ کو خوش آمدید ہے اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں شیئر کرنا چاہیں سیکھیں کچھ سکھانا چاہیں سکھائیں ہمارا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے الحمد رب العالمین اور آپ کو مستقل بنیادوں پر دعوت ہے ضرور کرم فرمائیں بڑی نایت آپ کی بسم اللہ اگلا باب ہے ترخل امام اصحابہ ما من العلم. کہ جناب ابھی پیچھے بھی ہم نے سنا کہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے شاگردوں کے علم کی آزمائش کے لیے ان سے سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی وہی حدیث ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہم نے پیچھے سے تھی ٹھیک ہے دیکھیے جناب بس تھوڑے سے رابی بھی بدلے ہیں حد دسنا خالد ابن مخلت حدثنا دسنا سلیمان حد دسنا عبداللہ ابن الدین عمرانبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار فرماتے ہیں درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے لا یس قطب جس کے پتے نہیں جھڑتے وَإنَّهَ مَسَلُ <الْمُسْلِم> وہ مسلمان جیسا ہے ما مجھے وہ کیا ہے وہ کون سا درخت ہے قول بیان کرتے لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے بچارنے لگے قول عبداللہ فوقافی نفی الحال نخلا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پہنچ گیا کہ وہ نخلا ہی ہوگا وہ کھجور کا درخت ہوگا سما صاحبہ نے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بتا دیجیے کون سا درخت ہے کال ہی سرکار نے بتایا وہ نخلا ہے ٹھیک ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحمن اس پر گفتگو ہو چکی ہے آج ایک بھی بدیا ہے تو ہم آج گفتگو زیادہ کریں گے انشاءاللہ اب آپ چاہیں تو میں ادھر جاری رکھ سکتا ہوں لیکن یہ کہ سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ اور ایک تھوڑی سی مسہپننگ بھی ہوئی ایک صاحب آئے اور ہنس رہے وہ عجیب و قریب انداز میں تو اس بھی <تصفح> آپ کو آواز آئی تھی ہاں وہ پتہ نہیں کوئی آ تھا بیچ میں درز کے دوران جمپ کر کے خیر تو جناب سوانا بھائی بھی حسنت اتفاق سے ہمارے درمیان الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں تو ان کی میتھی میتھی پیاری پیاری باتیں سنیں گے سارے اسلائیں بھائیوں کی باتیں سنیں گے سوال جواب کا سیشن ہوگا گفتگو ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب آپ ہینڈ چھوڑ دیجئے جو مائک پر آنا چاہیں وہ ہینڈ ریز رکھیں اور اب میں مائک چھوڑنے والا ہوں ان اور آپ سب اسلائی بھائیوں سے شامل گفتگو ہوں گے ان بسم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخفر تو اگر کسی بھائی نے یا بہن نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہینڈ ڈریس کر لیں اور مائک پر آ کر سوال کر سکتے ہیں اور جو سسٹر موجود ہیں وہ چاہیں تو ٹیکس میں لکھ دیں یہاں پر اور چاہیں تو کسی ایڈمن کو میرے علاوہ کسی بھی ایڈمن کو آپ پی ایم کر دیں ان اللہ تعالیٰ آپ کا سوال مستی صاحب سے پوچھ لیا جائے گا اور چودھری سمانہ بھائی آپ کے لیے خصوصی مستی صاحب کا پیغام آیا ہے کہ آج آپ کی میٹھی میٹھی باتیں جو ہے نا سننی ہے مفتی صاحب نے کوئی لیٹس آپ کے پاس انٹرسٹنگ سی کوئی سٹوری ہو تو آپ تشریف لائیے گا مائک پر اور ہم سے اور مفتی صاحب سے ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ ویسے آج شام کو مفتی صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی ایڈمن کے لیے کہ ایڈمن کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو اس میں ایک ہمارے بھائی نے کہا کہ جو ہے ایڈمن کی جو خوبیاں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جب چاہے جمپ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے ڈاٹ دے سکتا ہے جس کو چاہے باؤنس کر سکتا ہے تو اس کے س... میں اصل میں شام کو اپنی آفس میں تھا تو بہت بیزی تھا میں بات نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک دو پوائنٹ میرے ذہن میں بھی تھے تو میں چاہوں گا وہ میں شیئر کروں وہ یہ کہ ایڈمن جو ہے وہ جہاں ایڈمن کی اتنی ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ ایڈمن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں ایڈمن بن رہے ہیں وہ ہول سیل کی تعداد میں بن رہے ہیں اور دوسرے دن مجھے ایک نیا نک جو ہے نا وہ ایڈمن سے نظر آ جاتا ہے تو میرے خیال سے شاید وہ ہوتے وہی ایڈمن ہے لیکن وہ اپنا نک بدل بدل کر آ کر جو ہے وہ ایڈمن سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایڈمن کی جو ہے جہاں اتنی ساری اس کو پاور حاصل ہے وہاں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو تمام ہی ایڈمن سے میں درخواست کروں گا کی کوشش کیا کریں ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کی پورا کرنے کی اصل میں ایک ایک عرض بھی ہے ایک میں دل جلانے والی بات کر رہا ہوں آج تھوڑا سنجیدہ سی سنجیدہ سنجیدہ سی بات کر رہا ہوں دل جلانے والی وہ یہ کہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی استقامت کے ساتھ آ رہے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ آ رہے ہیں بڑے ہی ماشاءاللہ جو ہے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں بڑے ہی خلوص کے ساتھ آ رہے ہیں یہ میرا حسن زن ہے تمام بھائیوں کے لیے لیکن مائک پر آنے کے لیے وہ جذبہ مجھے نظر نہیں آتا مائک پر آ کر بات کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے یا اسی طرح سے جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کے لیے مجھے وہ اس جذبے میں تھوڑی کمی نظر آتی ہے تو میں, میں میری تو یہ ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے چاہے جاوید بھائی ہوں چاہے احمد بھائی ہوں یا چاہے جتنے بھی ہمارے بھائی ہوں غلام مصطفی بھائی ہوں, توقیر بھائی ہوں. بولٹن بھائیوں مصطفی بھائی اسپیشلی مصطفی بھائی ہوں, کیونکہ ہمارے مفتی صاحب کے بڑے ہی حفظ عزیز ہیں آپ لوگ تشریف لایا کریں بھائی پلیز مائک پہ اور میں نے تو یہاں تک عرض کیا تھا کہ اگر اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کر سکتے آپ دیکھیں آپ میں قرتبہ بھائی ماشاءاللہ میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں قرتبہ بھائی سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں اور وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے ابھی کچھ ہی دنے, دن ہوئے روم کو جوائن کئے لیکن انہوں نے آتے مائک پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو قبضہ سا کر لیا ہے اور جب وہ روم میں ہوتے ہیں اور روم میں ہو کر ماشاءاللہ لوگوں کو جو ہے بور نہیں ہونے دیتے یعنی کہ وہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں ہاں میرا سایہ ہے ان پر تو حالانکہ کچھ چیزوں میں وہ ابھی تھوڑے سے ابھی جذباتی بھی ہیں لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہ تو یہ ہمارے لیے ایک ایسڈ ثابت ہوں گے اللہ نے چاہتا ہمارے خرطبہ بھائی ہمارے لیے انشاءاللہ شاء ایک ایسے ثابت ہوں گے اس روم کے لیے انشاءاللہ شاء تو اسی طرح میں تمام بھائیوں سے بھی امید رکھتا ہوں کہ تمام بھائی آیا کریں پلیز کچھ نہ کچھ بات کیا کریں کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کریں انشاءاللہ شاء آپ کا ایک دفعہ جھجک ختم ہو جائے گی نا آپ کی انشاءاللہ ایک دفعہ جھجک ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایک حوصلہ ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ دیکھیے گا آپ جو ہے وہ ہر وقت بے چین رہیں گے کہ بھائی مجھے کم مائک ملے اور میں مائک پر آ کر بات کروں تو کوشش کریں گے ہمت مردہ مدد خدا انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا ضرور کوشش کریں اور حرکت میں کتنا برکت ہے تو انشاءاللہ شاء آپ کوشش کریں گے تو ضرور اس کا آپ کو جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بہت ہی آپ اچھے انداز سے اس کو جو ہے اس کو وہ لے کر چل سکتے ہیں اینی anyway, ویز تھوڑے لمبائی اور کچھ زیادہ ہی میں نے تفریح کر دی ہے تو احمد بھائی آپ تشریف لے اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ہمارے بھائیوں نے ہینڈ ریس کیے ہیں اسی حساب سے تشریف لے آئیے گا جزاک اللہ خیر السلام جی علیکم جی السلام علیکم جی ماشاء اللہ حضرت آپ نے تو بہت ہی اچھے انداز میں ماشاء اللہ خطاب کیا اور مخارف شریف کا ترجمہ اچھے طریقے سے بیان فرمایا تو دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ اور ہمارے اس روم کی ماشاءاللہ جو ہے برکتیں وہ اور وہ کیا کہتے ہیں اس میں میجورٹی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پال کی لسٹ پہ ہمارا روم ٹاپ پہ آ جائے گا پچھلے سال کی نسبت آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پچھلے سال غالباً پچیس تیس کی ایوریج تھی اور اس سال ماشاءاللہ اللہ فورٹی سے ابو لوگ ہوتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہے آپ لوگوں کی جن لوگوں نے محنت کی ہے حسن رضا بھائی ٹاپ پہ ہیں اور رضوان بھائی ہیں باقی ہیں سب کی کوششیں کاوشوں سے ہے اور نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں روز آیا کریں ڈیلی آئیں ماشاء اللہ سنیں اور آپ نے دیوبندیت کی جھلک بھی دیکھی آج کہ اتنے اچھے طریقے سے حضرت بیان فرما رہے تھے مخارف شریف کا درس دے رہے تھے تو اس نے آ وہ دانت نکالنے شروع کر دیے مجھے تو دیوبندی بھابھی بھی شک پڑتا ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں تو حضرت میں وقت کی آپ کی قلت کے باعث میں ابھی سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام, اسلام میں وہ رسول کی سزا کیا ہے یعنی گستاخ رسول جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسلام اور شریعت میں اس کی سزا کیا ہے اور آج کے دور میں دیکھیں یہ جو ادیوبندی ہیں وہ ان کے اکابروں نے جس لیول کی گستاخیاں اور بے کی ہیں اشرف تھانوی نے اور گنگھوئی نے اور ان کے کتنے ہیں یہ گستاخ اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اس لیول کی گستاخیاں آکا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کسی منافق نے بھی نہیں کی تھیں اور اس انہوں نے دیوبندیوں نے بھابھیوں نے تھانوی نے گنگوئی نے اس لیول کی گفتہ کی کہ جناب اسلام کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی تو آپ بتائیں کہ مائک پہ پلیٹ آ کر کے گفتاخ رسول کی سزا کیا ہے اسلام میں بہت شکریہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبر خاتو بہت اچھی بات بے شک ایسا ہی ہے کہ اس طرح ہمارے اور آج کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری گفتگو اور پیاری پیاری باتوں کے دوران اس طرح جو ہے وہ عظرائے سمست پور آ جانا اور ایک برے انداز میں مذاق اڑانے والے انداز میں نا واقعی یہ کسی مسلمان کو زیبہ نہیں ہے مطلب کوئی مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بد مذہب حضرات جو ہے وہ اپنی بد مذہبیت میں اور اپنی شیطانیت میں کتنے آگے جا سکتے ہیں تو دیکھیں ہم تو بے شک اگر کوئی دوسرے مذہب یا دوسرے مسلک کے ماننے والے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو ہم ہرگیز ہرگز جو ہے وہ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی اذان کا جواب دینا والی ہے لیکن ہم چونکہ وہ نام تو اللہ کا لے رہا ہے تو اس کی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران بھی خاموش ہو جائیں اور کم از کم اتنا احترام ضرور کریں کہ ان الفاظ کا مذاق نہ ہوئے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر چلیں ٹھیک ہے کسی بد مذہب کو کسی غیر مسلک کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری گفتگو کے دوران اپنی باتوں کے دوران اس طرح تمست نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح جو ہے وہ مطلب روم کا اور اسی طرح جو ہے وہ پیاری گفتگو کا جو ہے وہ ٹیمپو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جناب گستاخ رسول کی کیا سزا ہے اور گستاخ رسول کا کیا انجام ہے تو جناب ایک تو وہ سزا اور وہ انجام ہے جو اس کو آخرت میں ملنے والا ہے اور دوسری وہ سزا اور وہ انجام ہے جو دنیا میں ملنے والی ہے تو دنیا کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس سے مسلمان ہر طرح کا معاشرتی بائیک کریں گے مقاطع کریں گے ہر طرح کا اس سے تعلق ختم کر لیا جائے گا اس سے کسی قسم کا معاملہ نہیں رکھا جائے گا یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اور حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص پر مرتب پر اسلام پیش کرے اگر وہ اسلام لے آئے میں مرتد کی بات کر رہا ہوں گستاخ رسول کا خصوصیت سے ذکر کرتا ہوں اس کے بعد مرتد اگر اسلام لے آئے تو اس کی کڑی نگرانی کی جائے کہ آئندہ تو وہ اس طرح کی کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا اور اگر وہ اسلام نہ لائے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر وہ مرتد خصوصیت کے ساتھ گفتاخ رسول ہو تو ایسے کو آ, بعض العلامہ فرماتے ہیں کہ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے باوجود یہ قتل کر دیا جائے گا تاکہ اندازہ ہو کہ سرکار وسلم کیستا ٹھیک ہے گستاخوں سے اور گستاخیت سے بد مذہبوں سے اور بدمذبیت سے جی جناب جی جناب جی جناب وائٹ اللہ ہو کر میں وائف کو کیا کروں اب آواز ٹھیک ہوئی ہے جی جی انتظار کرنا بہت شکریہ آپ کا جی ٹھیک ہے شکریہ تو میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالی سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کے گستاخ سے ہر گستاخی سے ہر بد مذہب سے ہر بد مذہبیت سے ان کے شرطیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا اور اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی خاص سوال ہے اس بارے میں تو ضرور کیجیے گا آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے محترم قبلہ بھائی کے سمجھانے سے ماشاءاللہ کافی سنائے بھائیوں نے ہینڈ ریس کیے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے تو اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور حوصلہ افزائی ہر انسان کو اچھی لگتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جائز حوصلہ افزائی ضرور کی جاتی رہے سزا کون سی بتانی ہے سنیتا بھائی دنیا کی تو میں نے بتائی ہے آپ کو کہ ایک عام معاشرے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس سے بائک کر دیں اور حاکم اسلام کا یہ کام ہے جی گساخی کی سزا بتا رہا ہوں کہ گستاخیر رسول سے بائک آؤٹ کیا جائے عام مسلمان کا یہ کام ہے اور حاکم اسلام کا کام یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں ٹھیک ہے یہ مطلب سزا ہے اس کی دنیا کی اور آخرت کی تو جہانا اس کا مقدر ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں گاخ رسول دم ہوتا ہے اگر کہ ہم عام مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قتل کر دیں کسی گفتاخ رسول کو لیکن اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے کسی گستاخیر رسول کو قتل بھی کر دیتا ہے تو میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو اس سے بہرحال خطرہ یہی ہے کہ اس کو قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس کا خون حلال ہو چکا تھا کس کا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ کا تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج بہت سارے فلے بھرے آئے آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغفرہ جی آواز آ رہی ہے روم میں آواز okay لکھیں پلیز جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بروزہ قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کو بلا کے اس کو اپنی نعمتیں جو ہے وہ بتائے گا اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم جو احسانات کی ہیں وہ بتائے گا تو اس کا حق ادا کیسے کیا جائے یعنی اگر ہم جو نعمت اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں جو تو کیا اس کا جو صرف شکر ادا کر دینا جو ہے مثلا کھانا کھایا ہے یا لباس پہنا ہے یا سونے کے بعد جب اٹھنا ہے تو اس کی دعا پڑھتے ہیں یا کوئی بھی مسنون دعائیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں یا ویسے جو الحمد شکر ادا کرتے ہیں تو یا کیا اس کا یہ حق ادا ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی اس سے, اس سے زیادہ اس کا حق ہے کہ کس طرح جو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کیا جائے تو وہ کس طرح صرف زبان سے الحمد للہ شکر ادا کر دینا کافی ہے یا جیسے کسی کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ وہ اس کے اس عمل کرے اس کو لوگوں تک پہنچائے دوسروں کو اس کی دعوت دے کہ یا صرف بر... اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس کا حق ادا کرنا کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تاکہ جب ہم سے سوال کیا جائے تو ہم اس سے بڑی ذبح ہو جائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے مطلب ہمارے پیارے جاوید بھائی دیکھیے میں ایک جملے میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں اس جملے کو آپ اصول سمجھتے ہوئے ہر جگہ ایڈ کر لیجیے گا ہر جگہ اس کو آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو جواب ملتا رہے گا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر نعمت الہٰی کا شکر یہ ہے کہ اس کا وہی استعمال کیا جائے جو مطلوب شریعت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں ہمیں آنکھیں ملی ہیں ان کا شکر یہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اس کا شکر ادا ہوگا آپ میری بات سمجھ رہے نا ہر ہر جسم کے حصے پر دنیا کے ہر شعبے پہ اس کو لے سکتے ہیں آپ ہر چیز پہ لے سکتے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشاہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اس, اس کو ویسا استعمال کرنا یہ اس کی اس کا شکر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ تو ایک بات ہوئی اور زبانی شکر ادا کرنا بھی جی جناب آپ کے لیے بھی جزاک اللہ اور میں نے اپنے دل کے جذبات عرض کیے ہیں اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں سب کے لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں جاوید بھائی آپ کی گفتگو بھی جاری ہے سرکار دو جہان سرور قون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ایزا احب با احد ہو کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے مجھے بہت محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے ٹھیک ہے تو خیر محبت ہونی چاہیے اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی جزاک اللہ جی رضان میں بہت شکریہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی وہ کامیاب رہا اور جس نے اللہ کے لیے ناراضگی رکھی کسی سے بغض رکھا وہ بھی کامیاب رہا تو ہمیں ہر گستاخ رسول سے نفرت ہے ہر گستاخ صحابہ سے نفرت ہے ہر گستاخ خدا سے نفرت ہے اور ہر گستاخ اہل بیت سے نفرت ہے ٹھیک ہے اور ہر محب اہل بیت محب صحابہ محب خدا اور رسول سے ہمیں محبت ہے الحمد ہر سنی سے پیار ہے ہمیں جی جناب اسی خوشی میں دعوت ہو جائے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ جی حضرت میں آپ کو تو سنی آگر بھائی بارہ دعوت دے چکا ہوں اور آپ کو میری طرف سے ایک دفعہ ہے آپ جب چاہیں حاضر خدمت ہوں معافی چاہتا ہوں تشریف فرما ہو آپ انج... میں یہ جملہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس طرح تو آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ اچھا جی تو جاوید میں آپ کا جواب ہوا کہ ہر نعمت کے درست استعمال کرنا یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے اور زمانی طور پہ بھی بھارت شکر ادا کیا جاتا رہے اور اگر کسی نے ہم پر دنیاوی طور پر احسان کیا ہے تو اس مسلمان بھائی کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمایا کہ لا یشکر اللہ لم یشکر الناسا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناسا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار وہ بندہ نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہمیں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تو جناب میں سب سے پہلے تو جناب سنیل ٹائیگر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے لوگوں سے ملوایا اتنے اچھے لوگوں میں بٹھایا اور یہ آئی کے آئی کے بھائی ہمارے کیوں نیچے ہوگا یہ غلط کیا ہے انہوں نے آئی کے آئی کے بھائی ہینڈ ریس کریں گے اچھی بات نہیں ہے آپ کا نمبر آنے والا ہے ٹھیک ہے جی اور ایزی بھائی آ ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ میں بالکل نظریں رکھا ہوں ایکی نظریں رکھا ہوں بھائی آپ سب بھائی تمام اسلائے بھائی ابھی مت ہوئیے گا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت میرا تو ایک سوال کل کا ہے کہ آدم علیہ السلاطلام کی داڑھی سنا کہ نہیں ہے اور نہیں تھی دنیا میں اور دوسرا حضرت میرا سوال ہے یا معلومات ہی سمجھ لیں آج مسجد میں اعلان ہوا کہ کوئی عورت فوت ہوگی ہے تو کل اس کا جنازہ ہوگا تو حضرت کیا جو شور ہوتا ہے وہ عورت کے مرنے پر رو سکتا ہے اور کیا جس کی عورت خوت ہوت ہوتی ہوگی اس کی حضرت وہ کیا ہوتی ہوگی یہ حضرت میرے دوست میں دو مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ پہلے سوال کا میں بتا چکا ہوں کہ جناب بے شک حضرت عدم علیہ السلاۃ السلام کی داڑھی شریف تھی اور جنت میں بھی ہوگی اور ابوالمبیاں ہیں آپ آب ہی کی داڑھی ہوگی صرف باقی کسی کی نہیں ہوگی یہ باہر شریف میں آپ کو میں نے کہا تھا دیکھیے گا اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ لیکن ایک میں نے آج پڑھا ایک رسالے میں لکھا ہوا تھا ایک صاحب میں اپنی بیگم بیگم نے اپنے شوہر سے پوچھا بیمار تھی انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی تو آپ روئیں گے کہاں میں روؤں گا ارے میں, میں بھی مر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ آپ بھی مر جائیں گے مطلب آپ مجھ سے اتنا اٹیچ ہیں تو اس کے منہ سے جلدی میں نکل گیا کہ وہ خوشی میں بھی تو مر جاتا ہے بندہ تو خیر بہرحال خوشی کے آنسو نہیں ہے اگر تو وہ صرف آنسو سے رو سکتا ہے دکھ میں خوشی بہرال نہیں منانی چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے سوانا بھائی نے تصویر میں وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ رونا کون سا ہے تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے خیر تو جناب بالکل رو سکتا ہے لیکن دھاڑے مار مار کے نہیں روئے نوحا نہیں کرے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سینا مت پیٹے سینا کو بھی نہ کرے اور زندگی گزاری ہے ساتھ اور بالکل دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے انسان کا تعلق رہتا ہے جس سے تو اس سے محبت بھی ہوتی ہے بے شک ٹھیک ہے جی سر جزاک اللہ آئیے رضوان بھائی اسلام جی السلام علیکم رضوان بھائی آپ کو مائک پر آنے کے لیے کہا ہے مفتی صاحب نے ہینڈ نیچے کرنے کے لیے نہیں کہا کانگ گئے رضوان بھائی رضوان بھائی کہاں گئے رضوان بھائی آپ کو مفتی صاحب نے مائک پہ آنے کو کہا تھا نیچے جانے کو نہیں کہا تھا حضرت آپ نیچے کیوں جا رہے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا آپ نیچے ہمارے نیچے کی طرف جا کر بیٹھے ہیں آپ قدموں میں اچھی بات نہیں ہے آپ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سر, سر, سر, سر پہ سوار ہو جائیں حضرت آئیے تشریف لائیے السلام علیکم السلام علیکم نہیں حضرت میں آ رہا تھا میرا اصل میں مائک کی جو ہے وہ پن تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی تو آواز نہیں جا رہی تھی میں تو بول رہا تھا ایک دم سے پھر آپ کی آواز آ گئی اچھا حضرت میرے دو سوال ہیں ایک یہ کہ کہتے ہیں کہ تمام مطلب سب لوگ جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک غالباً ایک ہے ایک جیسا کہ انسان کو جو ہے وہ گندے کچھ اس طرح جو ہے وہ قطرے سے پیدا کیا گیا یا کچھ ایسا تو اس کو مطلب ایک تو سمجھا دیں دوسرا یہ کیا ہمیں جو ہے وہ ہم مطلب مجھ سمیت مجھ سمیت میں بڑا مطلب اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارا جو ہے وہ مطلب ہم کافی جو ہے وہ مطلب جذباتی قسم کے لوگ ہیں تو ہمارا جو ہے وہ رویہ کیسا ہونا چاہیے روم میں جب کوئی کوئی اور مطلب بد مذہب آئے سوال کرے تو جو ہے, وہ کیا اس کو جو ہے وہ پی ایم کر کے مطبع غلط, مطبع غلط قسم کی باتیں لکھنی چاہیے یا نہیں اس کو برا بلا کہنا چاہیے یا نہیں یا اس کو جو ہے وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ سمجھانا چاہیے میں جی, جی السلام علیکم رحمت و رحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بہت شکریہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا تو یہ حضرت اعظم علیہ السلاۃ السلام کو جب پیدا فرمایا تھا آپ کا جب پتلا تیار ہوا تھا مٹی سے تو ہر جگہ کی مٹی لی گئی تھی تو کھنکتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی تھی ٹھیک ہے نا تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ظاہر ہے انسان اول جو بظاہر جن کا وہ تیار ہوا جسم تیار ہوا جن کا یا جن کا پتلا تیار ہوا حضرت حضرت عدم علیہ السلام سے اور ان سے متعلق ہی ہے یا آیت مبارکہ اگر میں صحیح نہیں پڑھ ہوں تو کوئی حافظہ بتا دیں خلق من خلق الفانہ من فل فعال کل فخار ٹھیک ہے یہ ہے تیسویں پارے کے اندر جی بسم اللہ دوسرا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ڈیٹیل طلب ہے بہت تفصیل طلب ہے دیکھیے یقیناً اس بات میں میرا اور آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سارے علما کا بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ہر اختلاف رائے جو ہے وہ اچھی نیت پر مبنی ہوگا اصلاً اگر کوئی عالم صاحب یہ کہیں کہ جی آپ نے ان کی ایسی کی تیسی مچا دینی اور جناب آپ نے ان کو سخت سخت جملوں سے نوازنا ہے اور پتا نہیں کیا کیا بولنا ہے اور اور دیکھیں وہ جو یہ بول رہے ہیں کہ جی بالکل آپ چھوڑے نہیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ بالکل رائٹ ہے کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ ان کی حرکتیں ایسی ہیں ان کو جتنا بھی برا کا جائے کم ہے کیونکہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہم اس کے نہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ہمارا پکا دشمن ہم اس کے پکے دشمن تو یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن میری رائے مطلب اس بات کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام حکمت عملی سکھاتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پکا اشرف علی تھانوی ہے یا تھان والا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی پوری تھانویوں میں گزری ہے یا وہ ابھی ابھی نیا نیا مطلب ان سے انٹروڈیوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہمیں ہر شخص پر اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے جب تک وہ ہمارے سامنے ہمارے آکاؤں کی برائی نہیں کرتا تب تک ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب ہمارے آکاؤں میں, میں سب آ نا ہمارے سب سے بڑے آکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ اور ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صاحبۂ کرام اولیاء کرام اہل بیتے کرام جتنے بھی بزرگانے آنے سب ہمارے آقا ہیں ٹھیک ہے ठीके? تو اگر وہ ہمارے آقاوں کی توہین نہیں کر رہا اور وہ مطلب بھلے ہمیں ٹیس کرتا ہے ہمیں مطلب ہم پر انگلی اٹھاتا ہے ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم اپنی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے فنا کر دینا چاہیے ہمیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے اللہ کرے ہمارے سبب سے ہماری کوششوں سے ہمارے ذریعے سے کوئی ایک بھی اگر بدبودار انسان اگر ہے تو یہ بہت بڑی مطلب کامیابی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پکے گستاخت طائف والے کون شبہ کرے گا اس کے اندر لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا ہی کی نا ٹھیک ہے نا انہوں نے تو معذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر تک برسا ہے آپ کے نالے مقدسہ جو ہے وہ خون آلود ہوئے تو میں ہرگز یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے آپ اس کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں ہرگز برداشت مت کیجیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرف تھا سرکار کی شان ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کی علامت ہے ہمیں وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ٹھیک ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ہر چیز کلیئر کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے اگر پتا چلا کسی نے سرکار کی بات نہیں مانی آپ نے تلوار نکالی مار دیا ٹھیک ہے نا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک گستاخی نہ کی ہو اور صرف گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والے کو ہم اس طرح سے مطلب ٹریٹ نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اسے سمجھائیں اسے محبت دیں اسے پیار دیں اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور جام روم میں ہمیں ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح کا ماحول رکھنا چاہیے تاکہ بدمزگی نہ ہو اخلاق ماحول ہو اور بڑا میٹھا میٹھا پیارا پیارا اچھا اچھا محبت والا مطلب ہمارا ماحول ہو دیکھیے اگر ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچالیں گے کیچڑ اچھالنے سے میری مرادی ہے اگر ہم کسی پر دو جملے نہیں کسیں گے تو انشاءاللہ امید یہ کہ وہ بھی شرمندہ ہو کر کل کو ہم سے اچھے انداز میں گفتگو کرنے لگے گا ٹھیک ہے دیکھئے سنی ٹائیگر اگر جذبات میں آتے ہیں بالکل صحیح آتے ہیں اگر ہمارے رضوان بھائی بھی کبھی کبھی جذبات میں آئے ہیں, یہ بالکل ٹھیک آتے ہیں دیکھیں موقع ہوتا ہے ہر شے کا جیسا مریض ہوتا ہے اس کو ویسا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں مریض کی تلاش کرنی ہے اور مریض کے مرض کی تشخیص کرنی ہے کہ آیا وہ کتنا مریض ہے ابھی اس کا کینسر اسٹارٹ ہے یا اس کا کینسر پورے جسم کو پھیل چکا ہے ٹھیک ہے نا وہ لا علاج تو نہیں ہو گیا ہے تو یہ بڑی حکمت عملی سے چلنا ہے سارے کام ٹھیک ہیں جذبات بھی ٹھیک ہیں اچھے ہیں اور بلکہ جذبات تو فرض ہیں ہم پر الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جذبات ٹھیک ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے ان شاء اللہ اور حکمت عملی جذبات میں بھی ہے اور مسکراہٹوں میں بھی ہے انشاءاللہ جیسے حالات جیسا مطلب یہ کہ سامنے والا شخص ویسی ہماری گفتگو مطلب آپ اس کو میں تھوڑا دنیاوی انداز میں مسکراتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسا چماٹ اور مراد یہ کہ چماٹ سے میری مراد یہ ہے میں نے یہ دنیاوی الفاظ استعمال کیا مطلب اگر کوئی مطلب محبت سے سمجھنے والا ہے تو وہ ہلکے سے اس کو پچکار دیں گے اور اگر کوئی ہلکی سے سمجھنے والا نہیں تو پھر زور کا لگائیں گے ان ٹھیک ہے تو اس پر دو باتیں کرنا چاہوں گا جی اپنے نمبر پہ ضرور آئیے گا حضرت آپ آپ کا ہینڈ ریس تو آپ نہیں ہے آپ کا سنی ٹائگر پر ریس کیجئے گا دو تین اسلائے بھائی ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم ارے حضرت وہ اثر میں یہ موضوع نکل جائے گا اس لیے میں آ گیا ہوں اونلی دعوت اسلامی والا بھائی میں آپ کو ابھی دیتا ہوں مائک ٹھیک ہے اچھا عضرت عرض یہ کرنی تھی یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے روم میں آنے کی اس میں واقعی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں حکمت عملی کے تحت ہمیں یہاں پر جو ہے وہ کرنا چاہیے جو بھی آ رہا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے اپنا میں نے یہ دیکھا ہے بعض وقت ہمارے اپنے ہی اچھا اس پر بھی اگر بتائیے گا کہ ہمارے اپنے ہی بھائی جس میں ہمارے رزوان بھائی بھی شامل ہیں وہ نک بدل بدل کر آ کر اس طرح کی یہاں پر جو ہے وہ لکھتے ہیں باتیں لکھتے ہیں جس سے گمان ہوتا ہے شاید کوئی اور بندہ ہے کسی اور کیٹیگری کا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں جو نا بہت اس کو سناتے ہیں بہت اس کو برا بلا بولتے ہیں تو اس طرح کرنا کیسا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ اور بنا کر شو کرنا کوئی آئے گا کہ لکھے گا علی علی علی علی یا علی مدد تو یہ سمجھانا چاہے گا جیسے میں کوئی شیعہ ہوں اللہ سما معذ تو یا کسی طرح سے کوئی کچھ کوئی کچھ باتیں کرتا ہے کوئی کچھ آ کر مائک پا بولتا ہے یا ہم سے سوالات پوچھتا ہے تو اس طرح کرنا تاکہ روم میں تھوڑی گرمی پیدا ہو لوگ تھوڑا سا ٹیکسٹ زیادہ لکھیں یا لوگ تھوڑے جذبات میں آ جائیں اس طرح کرنا کیا صحیح ہے ہاں وہ کوئی گستاخی نہیں لکھتا مختلف کسی کسی قسم کی گستاخی نہیں لکھتا یا گستاخی کی بات نہیں کرتا لیکن وہ ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے شاید میں تمہاری کیٹیگری سے نہیں کوئی اور ہوں تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا دوسرا یہ کہ اگر ہمارے ایک دو بھائی ایسے ہیں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو ہے وہ گانیاں دیتے ہیں مقصد یہ کہ پی ایم میں پی ایم میں گالیاں وغیرہ دیتے ہیں پی ایم میں تو میں ان بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ پلیز پی ایم میں بھی گانیاں نہ دیا کریں اور یہاں پر بھی ایک گالیوں کی قسمیں ہوتی ہیں گالیوں کی قسمیں ہوتی ہیں گالیاں ایک تو ہوتی ہیں اپنا جو ہے وہ بے غیرت بے شرم بے حیا بدتمیز نالائک بےبودہ دس اینڈ ڈیڈ اس طرح کی نا اور ایک ہوتی ہے ذرا دوسری قسم کی گالیاں بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں فحش گالیاں ٹھیک ہے نا تو وہ تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے پلیز کسی کو پلیز کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے فحش گالیاں جو ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے تو یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے چاہے وہ آ جتنی بھی بکواس لکھے اچھا میں آپ کو بتاؤں حضرت یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پر بعض اتنے غیرت اور کمینے لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ اللہ کے بارے میں اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی گانیاں دیتے ہیں صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں بزرگان دین کو بھی گالیاں دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے جب ٹیکس پر نظر پڑتی تو ظاہر سی بات ہے پھر آدمی کا خون جوش مارتا ہے اور اس میں ہندو بھی آتے ہیں اس میں دوسرے لوگ غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں وہ آ وہ بہت ہی زیادہ بکواس کرتے ہیں اسی طرح دیوبندی بھابھی بھی آتے ہیں اب دیوبندی بھابھی اپنے روم میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف بڑی بکواس کر رہے ہوتے ہیں بڑی گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی غصہ ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کو بہت ہی غصہ ہوتا ہے اس کا کہ اپنے روم میں بیٹھ کر وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی, بہت ہی گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے حضرت کے خلاف امیر اہل سنت کے خلاف اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں پر بہت ہی گندی قسم کی ہمارے پاس الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو ہاں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی غصہ ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کو دیکھیں اس کی بہت ساری جو ہے وہ ان کے روموں میں تو بہت ہی گندی زبان استعمال ہوتی ہے درس ہم تو پھر بھی یہاں پر بہت خیال کرتے ہیں ہمارے صرف ایک آدھ بھائی ہیں جو تھوڑا جذبات میں آ جاتے ہیں ورنہ ان کا تو روم بھرا ہی گندے لوگوں سے ان کا روم تو بھرا ہی گندے لوگوں سے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو اگر ہمارے کوئی بھائی ہیں جو مجھ سمے میں بھی کبھی باتوں کا جذبات میں آ جاتا ہوں تو, تو ہم ہماری ان ہماری جو یہ بات ہم جو جذبات میں آتے ہیں یا جو ہمارے بھائی زیادہ جذبات میں آتے ہیں گانیاں بھی لکھ دیتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں بہت ساری لوجکس ہوتی ہیں وہ اپنے روموں میں بیٹھ کر جو جو اولیاء اکرام کو بلکہ وہاں بھی, وہا بھی اپنے روم میں بیٹھ کر اولیا اکرام کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دریاب ہے ٹوپ موب ہے یہ لوگ تو خنزیر النسل لوگ ہیں یہ تو خنزیروں کی نسل میں سے انسانوں کی نسل میں سے نہیں ہے بہت ہی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اولیاء اکرام کو اسی طرح سے شیعہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے خلاف گندے گندے روم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم لوگ جو یہاں پر ان کی ان سے جو بات کرتے ہیں نا تو ان سے نفرت کا اپنے اظہار کرتے ہیں ان کے عقیدوں سے ان کے عقائد سے ان کی صحابہ سے اور اولیا سے بغض جو وہ رکھتے ہیں نا اس سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جذبات میں بھی آ جاتے ہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی اتنا زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ان کا جذبہ ان کا جو ان کا جو ذہن ہے وہ بھی, بھی بھائی سے اللہ اس کے رسول کے لیے الحب اللہ والبغض الف اللہ کے تحت ہے تو بس یہ ہے کہ کوشش یہی یہ ہونی چاہیے کہ گالی گلوں سے پرہیز کریں باقی جتنا رگڑا لگانے رگڑے خوب رگڑے جناب نہیں چھوڑے میں تو چاہتا ہوں چھوڑ ہی نہیں جو جس کے بارے میں پتہ نہ یہ پکا دیوبندی وہاں بھی ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چاہیے ہاں جس کے بارے میں نہیں پتا جس کے بارے میں نہیں پتا اس کو جو ہے وہ طریقے سے پیار محبت سے اور سلیقے سے اس کو جوابات دینے چاہیے اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں بولنا چاہیے یہ بڑا ہی کمینہ ہے بڑا بےغیرت ہے یہ بڑا فلاں ہے یہ بڑا جھیمکا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ جو اس کو طریقے سے اس کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے تو یہ میں نے دو, دو باتیں مختصرا کی ہیں حضرت اور جمپ کر کے کی ہیں تو یہ باتیں اگر میں بعد میں کرتا تو شاید مزہ نہیں آتا اس لیے دیکھیں جمپ کرنا جو ہے نا وہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ جو ہے ضرورت جو ہے نا وہ ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور میں جو ہے وہ اس روم کا باپ ہوں آپ کو معلوم ہے تو جو چاہوں جناب میں کر سکتا ہوں تو پھر بھی اگر کسی بھائی کو مجھے لگا ہوا تو معذرت تشریف لائیے اور نیز دعوت صاحب بھائی السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہوں ایجاد کو عربی میں بدعت کہتے ہیں جو اسلامی بھائی بار بار بتاتے رہتے ہیں آپ کو خیر میں نے آپ کی ساری گفتگو ہے کم و بیش ہم اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نیا ہے جسے نہیں معلوم بہت ساری باتیں تو ظاہر ہے اس کو ہمیں طریقے سے لے کے چلنا ہے اور اگر کسی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ کینسر اس کے دماغ سے لے کر ناخن تک پاؤں کے پہنچ چکا ہے اور اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لا علاج مریض ہے بیچارا تو ظاہر ہے پھر اس کا جو علاج ہے وہی کرنا ہے تو جو جس سے ٹھیک ہوتا ہے اس اسی سے ٹھیک اسی سے ٹھیک کرنا ہے لیکن میں پھر بھی ایک بات بار بار کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے روم کی کم از کم جو مین ٹیکس ہے نا اس کو پاک صاف رکھنا ہے اگر کسی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو وہ پی ایم میں کر لے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فیضیا بناؤ اس درد سے وہ جو دینا چاہ رہا ہے نا مطلب روم کا ماحول مطلب ویسا نہ بنے اور اگر کوئی جیسے زید ہے زید نے بکواس کی تو اس کو زید کو پی ایم میں آپ ڈاٹ ڈپٹ کر لیں مین پہ نہ کریں اور جو دوسرا مثلا عمر بھی آیا ہوا ہے اور وہ بھی ہلکا پھلکا ویسا ہی ہے تو وہ کم سے کم اللہ کرے سیٹ ہو جائے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے اس حاصل ہو جائے تو ہم تو پیار باپ کا بھی یقیناً یہی مقصد ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام ہم صحیح خدمت یہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ رب العالمین اور ہم اپنے مقصد کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی وہ دیتا ہے بھائی ہمارے پاس محبت ہے ہم محبت کی بات کریں گے انشاءاللہ اور جن کے پاس بکواس ہے برائیاں ہیں جن کے اندر بغض بھرا ہوا ہے گند بھرا ہوا ہے اور برائیاں بھری ہوئی ہیں گالیاں بری ہوئی ہیں وہ ظاہر گالیاں دیں گے تو جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ وہی وہ دے گا ہاں البتہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے فائٹ کرنا تو ہمارا بنیادی حق ہے اور اس سے ہم بالکل جھگڑیں گے ناراض ہوں گے غصہ کریں گے جذبات کا اظہار کریں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حکمت عملی کو مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے جناب جزاک اللہ اب آنلی دعوت اسلامی سبحان اللہ تشریف لائیے السلام علیکم اونلی دعوت اسلامی والا بھائی آپ ہیں روم ہے اونلی دعوت اسلامی آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا مصطفی بھائی آپ آ جائیں تشریف لے آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی سب سے پہلے تو حضرت آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب آپ کے شاگردوں کو بھی مبارک ہو کہ بخاری شریف کا باب اِمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا الحمد آج ہم نے کتاب العلم شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے یعنی کہ رونا سا بھی آیا کہ میری کہاں ایسی قسمت تھی کہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہوتے کسی سے اور آپ جیسے استاذ سے ہم بخاری شریف پڑھ رہے تو یہ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے اس کا کرم ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص خاص ایک کرم ہے اور آپ کی نظر عنایت ہے کہ اس نے ہم گناہ کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے حد سرکار کی باتیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور سرکار کی باتیں سیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اس روم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جس جس نے اس کے اندر حصہ لیا ہے ہمارے محترم حسان بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل برکت عطا فرمائے ان کے وسیلے سے ایسا سبب کچھ بن گیا کہ آج ہم الحمدللہ للہ اس روم میں کھٹے ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعلیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ سیکھے بس دعاؤں کی درخواست ہے اور کہنا اچھا کل حضرت ایک ہم لوگ رات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت چونکہ یہاں پہ یو ایس اے والے ہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ روم میں ہوتے نہیں ہیں تو ایک بھائی ہمارے آئے تھے وہ روم کے اندر اور انہوں نے سورت بقرہ شریف کی باسٹھویں آیت کا ریفرنس وہ بار بار کہہ رہے تھے میں کہنا میں مسلمان ہوں اور اور میں جو اس میں یہ ہے وہ کچھ آیت اس طرح سے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یقین کرو اگر کوئی مسلمان ہو آ, یہودی ہو نصرانی ہو صابی ہو لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان لائے اور روز قیامت پر ایمان لائے تو اس کو کچھ غم نہیں مطلب ہے کہ وہ فلاح پائے گا اس طرح سے کچھ وہ با, کوٹ کر رہے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں اللہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان ان دو چیزوں پر ایمان اور اگر یہ پھر میں نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا اس پہ اب کچھ کہ بھائی آپ کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو جیسے میں نے ان کو بتایا ہم نے جو پڑھائی کتاب المان میں الحمدللہ پورا چیپٹر پڑھا ہم نے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادتین ہمیں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان الحمدللہ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے لیکن اس آیت کے اندر یہ حکم نہیں ہے تو اس کے اوپر خیر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی وہ یہ انہوں نے پھر ایک وقت میں مجھے دبی دبی زبان سے محسوس ہوا انہوں نے کہا کہ وہ بائبل بھی پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ معلوم نہیں کیا ان کے اوپر ہے اس وقت یہ غلط مطلب ہے اتنا کیونکہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کوئی حدیث کہیں پڑھی ہے کسی کتاب میں کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی تورات شریف انجیل شریف پڑھ رہے تھے تو اس وقت جو تھا سرکار کو ناگوار گزرا کیونکہ اب قرآن پاک آ چکا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکی ہے تو کوئی اگر بائبل پڑھے تو آ, وہ صحیح نہیں ہے جیسے تو آپ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ جزاک اللہ مصطفی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ دلائی اس میں بھائیوں کو خاص طور پہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں کتاب الایمان پڑھنے کا موقع ملا اور الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی اور اب سلسلہ درس آگے بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ باقی ٹھیک <تصف> ہے <تصف> باقی وہ آیت مبارکہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی آپ کو مختصر نرس کرنے کی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو ایمان لائے والذین ہاد نیز یہودی والنصار اور نصرانی وابین اور ستارہ پرستوں میں سے من عمن بل وہ کہ سچے دل سے اللہ الاخر اور پچھلے دن یعنی آخرت کے دن پر عامل اور نیک عمل بھی کریں اور نیک کام کریں اجرہم عند ربہم ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے ولافن علیہ ولاحم اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ٹھیک ہے بڑی سادہ سی بات ہے بے شک ایمان والے یعنی جو ایمان لے آئے جو ایمان لانے سے پہلے کسی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے جو ایمان لے آئے جو شرک سے ایمان کی طرف آ وہ اور جو یہودیت اور نسرانیت اور ستارہ پرستی سے ایمان کی طرف آئے ٹھیک ہے اور اچھے عمل بھی کیے وہ خوف اور غم سے بری ہیں یہ تو بڑی سادہ سی بات میں نے آپ خرچ کی آیت کی روشنی میں اب اس کا شان نزول سن لیجئے ابن ابن جریر اور ابن اب حاتم وغیرہ نے روایت کیا کہ یہ آیت مبارکہ سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی آپ جانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام ستارہ پرست ٹھیک ہے ان کے حق میں نازل ہوئی اور ان کے ساتھیوں کے حق میں جو ان کے ساتھ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا تو اور آگے بھی سن لیجئے کہ انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا تو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں خزائن العرفان اور بڑی سادہ سادہ بات ہے بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے بہت سیدھی سیدھی بات ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی آیت کے معنی اور مفہوم کو اس کے شان نزول سے الگ نہیں کر سکتے مطلب اس کا شان نزول اگر ہم سمجھیں گے تو ہی ہم اس کے سمجھیے کہ صحیح معنی اور مفہوم سمجھ پائیں گے تو جب بتا دیا گیا ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے برے مذہب سے توبہ کر کے اور صحیح مذہب کی طرف آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اچھے کام کیے تو ان کو فرمایا گیا ہے کہ ان پر نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی حزن ٹھیک ہے ذرا تو یہ تو شان نزول کے حوالے سے ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے دوسری بات یہ کہ مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میں الفاظ سناتا ہوں آپ کو خزان عرفان کہ تو مانو یہ اور اس پر عمل کرو گے اور یہ اگلا والا ہے جی جی اگلا والا ہے یہ یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ اس کے آگے ہے عزا خزنہ میسا رفان اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر تور کو اونچا کیا خزوما تین مسکرما اللہ تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ لے لو قوت کے ساتھ اور اس کے مضمون کو یاد رکھو اس امید پر کہ تمہیں پہزگاری ملے خیر یہ مفہوم ذرا دوسرا ہو جائے گا اس میں آگے ٹھیک ہے میں آپ کو مختصرا مزید وضاحت کر دوں اس کی کہ دیکھیے حقیقتا جو یہودی تھے جو صحیح یہودی تھے یعنی حضرت مصع علیہ سلاۃ السلام کے ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے تو ان یہودیوں کا بلیو اور ایمان یہ تھا اور صحیح یہودی وہی وہ تھا اس وقت بھی جو سرکار کو مانتا تھا جو اس وقت بھی سرکار کو نہیں مانتا تھا وہ یہودی ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح نصرانی بھی ٹھیک وہی وہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہی وہ نصرانی ٹھیک تھا کہ جس نصرانی نے اس بات پر مطلب ایمان جو لایا تھا کہ جی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانا اور حضرت عیسیٰ کے بعد ایک آخری نبی تشریف لائیں گے اور جن پر اسے ایمان لانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہے تو یہودی اور نصارہ کا ایمان اسی صورت میں قابل قبول ہے جب وہ اللہ کے رسول کو بھی مانے اور یہ میں بات سرکار کی تشریف آوری سے پہلے کی کر رہا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کی نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تشریف آوری کے بعد تو فزیکلی اس کو ماننا ضروری ہو گیا ٹھیک ہے جناب ایک منٹ رکھیے گا درشریف پڑھ لیجیے اللہ صلی سکھ دن محمد جی بہت شکریہ جناب کیا بات ہے تو خیر میں مختصر بات آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور جب یہ لفظ آیا اور ہمارے مصطفی بھائی نے بالکل صحیح ڈیفینیشن ان کو ارس کی کہ من عام ن اللہ پر ایمان تو ایمان کا صدور اسی صورت میں ہوگا جب ایمان اور ایمان سے متعلق ساری چیزوں کو مان لیا جائے اگرچہ یہاں پر تبرقن چند چیزوں کا ذکر ہے بقیہ اشیاء کا ذکر نہیں ہے مثلاً اب یہ آیا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سرکار صلی تعہٰ علی حسن میں اشاد فرمایا کہ, کہ جس نے لا اہل کہا اور مر گیا جنت میں گیا تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نہیں کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اور کسی پر ایمان ہی نہیں رکھا اس صرف اس طرح تو آپ میرے کو یہ بتا دیجئے کہ اسی سے کہیے گا آپ کہ لا الہ الا کہنے والے تو ہندو بھی ہیں مطلب ہندو بھی بعض ایسے ہیں آپ کے علم میں اضافے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حقیقتاً جو مالک کے حقیقی اور خالی کے حقیقی مانتے ہیں وہ ایک ایشور کو مانتے ہیں اور ایشور کہتے کی ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بہت سارے کارندے جو, جو رام بھی ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم کبھی کلام کریں گے میں نے اس بارے میں بھی الحمدللہ رب العالمین بڑی دلچسپ معلومات ہیں اور بڑی ہنسنے والی بات ہیں مطلب عجیب سا مذہب ہے ان کا تو انشاءاللہ شاء ہندوؤں کے رتھ کے طور پر انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کبھی ضرور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا من لا اللہ سما ماتت اخل کہ جو جس نے لا الہ اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الا اللہ اور اس سے متعلق جتنی چیزیں وہ ساری اس نے مان لی اور پھر گیا اس دنیا سے تو جنتی ہے تو اسی طرح یہاں پر کہ جب من آمنہ کا لفظ آ گیا تو من آمن بل والیوم لیوم وغیرہ یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس آخرت پر ایمان ضروری ہے صرف اور کوئی ایمان ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس بیچارے کو سوچنا چاہیے کہ ایمان کی تکمیل تو ہوتی اور اچھا اس ایک آیت کو اس نے سامنے رکھا اور جہاں اتنی جگہ پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ارشاد ہوا تو وہاں کی کیا بات کرے گا تو اس جواب ہو پڑے گا کہ ایمان کی تکمیل سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ہے اور جو سرکار کو نہیں مانتا وہ اللہ اسے نہیں مانتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ بہت شکریہ ہم آگے چلتے ہیں آئکے بھائی السلام علیکم آ, آواز آواز آ رہی ہوگی آپ کو انشاءاللہ آ, اچھا حضرت میرا سوال ذرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عرصے پہلے ڈنمارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازیبا یعنی وہ بنائے گئے تھے کارٹونز اور وہ اخبار میں شائع ہوئے تھے اور بڑا پرابلم ہوا تھا اب یہاں امریکہ کے اندر کچھ دنوں پہلے میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا تو معذ اللہ اس کارٹون کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کارٹون بنایا ہوا تھا حضرت موس علیہ السلام کا بھی کارٹون بنایا تھا जो جو بدھسٹ उनके ان کے جو ہیں جو کے جو بھی لیڈر ہیں نام ذہن سے ہے ہے ہوا تھا اور ایک انہوں نے ماض اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک کارٹون بنایا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پہلا امینڈمنٹ ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے تو اب دکھ ہوتا ہے دیکھ کر لیکن اس طرف مجبور ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نہ ایک کتنا پیدا کر کے مسلمانوں کو تنگ کر کے پھر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہیں ایسے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کارٹون بناتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے ہیں ان کا بھی بناتے ہیں اللہ تعالی کا بھی ماض اللہ یہ لوگ بنا دیتے ہیں جبکہ ان کے علم میں ہے کہ مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے نبی کا وہ کسی بھی چیز طرح سے اس کا مذاق بنایا جائے یا سی سیریسی اسی کسی پروگرام میں اس کا مجسمہ یا خاکہ پیش کیا جائے لیکن اب یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے یہ پر فکن دور ہے یہ چیزیں عام ہوتی جائیں گی اور یہ کنٹینیوسلی ہوتی جائیں گی تو اب جب میں اپنے اوپر میں نے نظر ڈالا تو تھوڑی دیر مجھے افسوس ہوا پھر میں ایسا ہو گیا جیسے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں تو اب مجھے بڑا یعنی اپنے اوپر پر پرابلم کھڑی ہو گئی ہے کہ یعنی میرا ایمان کہیں ایسا تو نہیں معذرا کہ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پوستاخی کو کر رہا ہو اور مجھے میں یہ کہہ کے, کے جان چھڑا لوں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں یار تو یعنی بڑا ایک میں خیال ہے کافی ویسے ہم لوگ یا جو فورن میں ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی خبیص آ کر بھی الٹی سیدھی سامنے بات کرتا ہے یا اخباروں میں یا ٹی وی پر اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں تو یعنی اب ہم اپنے ایمان کو کس طرح پڑکیں اور کس طرح یہ سمجھیں کہ اس کو دل میں برا تو جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ زیادہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے کہ پھر وہ قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہو جائے گی تو ذرا اس پہ بتا دیں کہ کیونکہ اب یہ چیزیں تو ہر چھ مہینے اور سال کے بعد سامنے آتی ہی رہتی ہیں آتی ہی رہتی ہیں تو اب ہم اس کو کیا کریں یعنی ہم تو اپنے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسدا ام کا امی و ابھی والا معاملہ ہے لیکن بعض اوقات کچھ بھی نہیں جا سکتے یعنی ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کا یعنی گلا کاٹ کے رکھ دیں لیکن ہل بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے تو ذرا اس پہ بتائیں کہ اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنے ایمان کی سلامت کریں کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے اگر پرواہ نہیں کرتے اور کچھ فیلنگ نہیں ہوتی تو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور کیا کریں یعنی کنفیوزنگ بہت زیادہ ہے تو ذرا اس پہ وضاحت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ بہت شکریہ دیکھیے واقعی بہت سنگین صورت حال ہے اور سہیلی کا اپنے لائن بھائی کے واقعی قیامت کی نشانیاں ہیں اور مسلمان بہت پریشان ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایسی صورت میں معذرت سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے مالک برحق اور آپ کے محبوب کامل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معذ شان میں کوئی ساقی کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے دل میں اس شخص سے شدید ترین نفرت ہونی چاہیے اور اس حرکت کی شدید ترین برائی آپ کے دل میں ہونی چاہیے یہ ایمان کا ادنا در جائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید فرمائے کہ اظہار ان کو منقرن پھل یوگی روبی ادی جب تم میں سے کوئی کوئی منکر دیکھے کوئی بری شاید دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دیں فلم ستیں کبھی لسان نہیں اور اگر ہاتھ سے بدلنے تو پھر اپنی زبان سے بدلے مطلب پروٹیسٹ کرے اس کے خلاف احتجاج کرے اور فعل فبقل بھی فضا القاعت اور رح تو اگر زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا جا رہے اور یہ ایمان کا ادرا درجہ ہے تو اس میں جواب ہے آپ کے سوال کا اگر آپ بالکل ڈٹ جاتے ہیں اور غازی الحمدین شہید بن جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے یہ دنیا میرے بھائی چند دن کی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ابھار نہیں رہا میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ہم سے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے اپنے اللہ اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزتاخی برداشت نہیں ہو سکتی کیسے حالات ہوں کیسے ہی معاملات ہوں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بال فرض آپ یا میں یا کوئی بھی اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ انتہائی قدم اٹھائے تو پروٹیسٹ ضرور کرے اپنی بات ضرور بیان کریں اور بالکل اعلان کریں کہ اسے یہ بات پسند نہیں ہے اور اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے نبی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہمارے باری تعالی ضو اللہ کی حتیٰ کہ دیگر امبی علیہ وسلام کی شان میں جو گستاخل ہو رہی ہے ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے اور اظہار رائے کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے اور, اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو پہلی ہوئی تھی یہ مطلب آزادی اظہار رائے کی بات جو آپ نے کی تو میرے بھائی یہ عجیب و غریب جہالت کا مرقع ہے آپ خود سوچئے کہ کی کیا یہ کی کون سا اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے جو ہے وہ دل شکنی کی جا رہی ہے دل آزاری کی جا رہی ہے اور معاذ اللہ ان کا تو دین اتنا خبیص اور اتنا گھٹیا ہے کہ ان کے ہاں تو معاذ اللہ تین سو ڈالر دے کر آپ جو ہے وہ نبی کی گستاخی کر سکتے ہیں آپ کے علم میں شاید یہ ہوگا کہ یہ امریکہ کا اور یہ باہر کا یورپ کا خاص طور پہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے اللہ رسول کی مطلب تو وہ اتنے اتنے ڈالر یا اتنے اتنے پاؤنڈ دے دے اور چھٹ جائے ان کے تو قانون میں یہ ہے مطلب وہ پھنستا بھی نہیں ہے اس کو سزا بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا چند سو ڈالر دیں گستاخی کرتے رہے معاذ اللہ تو بڑے خبیث لوگ ہیں یہ. مطلب سور کھانے والے اور شراب پینے والے اور ماں بہنوں کو جو ہے وہ معاذ اللہ معاذ اللہ گندی نظروں سے دیکھنے والے یہ بڑے کمینے لوگ ہیں تو اللہ میں ان کے شر سے بچائے ان کی اگرچہ مطلب یہ صفید چمڑی اندر سے بڑی کالی ہے اور یہ بڑے کمینے لوگ ہیں اور یہ واقعی کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ جتنے بھی خبیص ہیں مطلب یہودی نصرانی اور ان میں یہودی تو بہت ہی اقبص قوم ہے مطلب نصرانیوں کو بھی بیک جو مل رہی ہے یا سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ایکچولی انہیں یہودیوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ انہیں برباد فرمائے یا ان کو ان کی اصلاح فرمائے تو بہرحال حالات بڑے نازک ہیں اور اس میں آپ کا جواب تو وہ حدیث پاک ہی ہے کہ اگر آپ کو منکر دیکھیں تو بالکل اگر آپ میں اتنی ہمت ہے بالکل آپ اعلان کریں ان سے کہ ہم نہیں برداشت کریں گے جی. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے بالفل یہ حالات ایسے نہیں ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من, مطلب فیملی ہے بہت سارے معاملات ہیں تو زبان سے ضرور احتجاج کریں بالکل کرنا چاہیے یہ تو ایمان کا تقاضا ہے اور اگر زبان سے احتجاج کرنے کی ہمت بھی بالفل یہ حالات نہیں ہے تو پھر دل میں بہرحال ضرور جاننا ایمان کا تقاضا ہے اور یہ یقیناً ہر مسلمان دل میں برا ضرور جانتا ہے ٹھیک ہے اور ہم تو خیر الحمدللہ رب العالمین آپ بھی اظہار کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی اظہار کرتے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے جناب تو ایزی بھائی بہت دیر سے لائن میں ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ امید آواز آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی لائن بھائی نے صحیح جواب دیا تصور بھی نہ کریں تیسرے سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے پہلے سوال کا جواب مختصر یہ ہے کہ جناب وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل بیان کر سکتی ہے اس کا انٹرنلی ذاتی معاملہ ہے اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا ہے وہ بالکل اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مرید ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے میرے پیارے پیارے اسلام بھائی صلی اللہ نبی کریم علیہ وسلم وسلم کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بے شک اس میں کوئی شبائیں نہیں فرض علوم کا علم سیکھنا فرض واجب کا علم سیکھنا واجب سنت کا علم سیکھنا سنت مستحب کا علم سیکھنا مستحب ٹھیک ہے یہ تو ایک بنیادی بات رہی اور یہ بالکل جاہلانہ بات ہے اور بالکل غلط بات ہے کہ جتنے علم سیکھیں گے اتنا بار پڑھتا رہے گا اس کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیلی کلام کروں گا آپ یہ ضرور مجھ سے سوال کیجئے گا اب تو وقت بہت کم ہے آج تو اب جانے کا وقت بھی ہے اصل میں میرا اور دوست لائح مزید ہے انشاء تو یہ باقی بہت جاہلانہ بات ہے میں کو ان شاء اور نقلی اعتبار سے ہر طرح سے سمجھاؤں گا ان کہ اس میں کتنی برائی ہے مطلب اس گفتگو میں کتنی برائی ہے ارے بھائی علم سیکھنا ایک الگ ذمہ داری ہے اور علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے تو اگر کوئی معاذ اللہ عمل نہیں کرتا تو وہ علم سے بھی دور رہ جائے اللہ پر تو بہرحال میں ستیہان سوری رحمت اللہ علیہ کا ایک کال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم سیکھا تو کسی اور مقصد سے تھا لیکن اس نے کان سے پکڑ کر اللہ تو علم تو عمل کی طرف لے جانے والا ہے بھائی پھنسانے والا تھوڑی اور عمل کوئی بری چیز تھوڑی ہے اگر علم سیکھ کر عمل نصیب ہوتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ بھائی تھینک یو ویری مچ نائس کوشچن اور ہماری گفتگو کا آغاز بھی آئی لینڈ سے ہوا تھا اور جاوید بھائی کے بعد آئی لینڈ بھائی آئیں گے اور اس پر اختتام ہوگا انشاءاللہ تو آئی کے آئی کے بھائی آپ نے سوال کا جواب یقیناً لے لیا ہوگا اور ایسے بھائی کا بھی ہو گیا میرا خیال ہے ٹھیک ہے السلام علیکم جاوید بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ یورپ امریکہ کینیڈا ان ممالک میں جو ہے وہ آنے کے لیے یا جب کسی طریقے سے وہ قانونی یا غیر قانونی طریقے سے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ مستقل امیگریشن یا مستقل رہائش اختیار کرنے کے لیے یا ویزا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کچھ لوگ تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مرضئی ہیں کچھ شیعہ کچھ کہ عیسائی بھی